با حبت الواحد لجماعت با حبت الواحد لجماعت نبرا مسرح شروع شروع حبت مشاہ مشاہ معنی غیر مقصود مشترق سیز حبت مشاہ دا جائز دا کنا جائز جمہور عیمہ ذکر کی صاحبین حبت مشاہ جائز دا انتظر امام محنفر احمد بن علیہ صدر چاہوئے عقبت مشاہ سیندہ قبضہ شرط دا قبضہ, قبضہ تامہ پا کی رازی دا. زمان چی زکر کئی دا مطلقہ دا ہے زمان بغاری باری زمان زمان محبوم عام دے حلکم احناب چی منا ہوئی نابا خفض مشاہ مشاہ دکس منا تقسیم مید میں مگر تقسیم نیوی کم چی قابلی تقسیم نیوی دا کجرندہ شکا تقسیم سے یاو مشیزی شکا تقسیم سے شید انتفاد وزید دا مانا غیر مقصوم مانا دا رہا تقسیم سے شید انتفاد وز جیز مشاہد سے من پھا قبضہ بلکہ بہین د قاقت کی مشاوری بہن دبانی کی قابل ہو تقسیم ہوئی نقصان سے تقسیم سے نقصان داقت بہن داقت کی مشاع مشترک ہو نحبیت مصابر ہے کہ یہ ثابت دا تو پہیند و قبضی کی جبارہ قبضہ موہب مو لہو لگے جبارہ کی مشانوی قبضہ ممکن ہے او دا مہتبار تو مشاہ مشا نسبت دواہب بانے نسبت تقابض بانے لئے مہتبار نسبت اسے نسبت تقابض لئے نسبت دواہب اندیم اسام چے مہتبار جاہ جا دے دو قصان مشرق سے دیئے اسے اٹھ جہون پر مشاہ مشت مانے مشا دے, دے, دے قابض قابض خدا مشا پر کو یہ کابل سے اگر مشاوی او کتاب تیمنینا اگر به معنای دارالمصدر باب مهمت رواه در جماعت متذید ہے بد واحد جمعت مد مشاجل ہمارا فتا حنا تک منوی ناگا مقید بودبان এবد واحد الجمعت وقار اسماء للقاضی محمد ابن ابی عیاض اسماء هو القاضی محمد القاضی محمد ابن ابی عیاض جورا ابن ابی ورسوان اکسی عائشہ ماں مراس رہے تھے قدرور عائشہ نفر خور عائشہ زنہارا فغابا مقام جزم قدمہ مراس کے زدری داری تھے وقد آتانی ماں ویتو میں زاربین ماں تمہار رو پاگے بنے رہے اولاق رو پہ رہا کوری اولاق رو پہلی اولاق رو پہلی اندارلی درمین کمشترہ کشترہ دارہ در چھتی کلکسان چاہلے حباد مشانوں مقام <سلام> قبلید مقصوم نہیں ہے کہ غیر مقصوم محتمل احتمال دے احتمالی رہے ہیں پچھلے قبلید غیر مقصومی قابل تقسیم نہیں ہے احناف ہم خیبت و مشاہ غیر مقصوم جائز ہے اوکہ چھلے کہ مشاہ مقصومی دے قابل تقسیم بھی دے بے مشکانش دے بانا ہوا رضا کم دے اکلا دے بانا چھے دیر کلا قبضہ کھو کہ اعتبار مرد مشاہ رضی جائے کی ہے پرحین دے کی رافق جو مشترکہ ذکر دی ہے اور کا جیسا زکورہ کما کیندا کم نے خلاف میں ذکر ادی قد تاول باو کین سے مشاویل باو کی ترتیب اور یہ تا کرایا ہے میں کداتا تنماں کا رجا نہیں بدلیں جائے گی انا اندار میں جاتا انا نری جو چنو دی ہے شرم وچاریلا اجریبا مغنی مین گرام مغنی دار لا جاگ باقی کر کے چیندے 700 انبازہ دیگلی کہ علی احشیاء جمعہ دا محلوم دا جگست ترکتا بساندینو اندازہ بادو واعید شاہ اندازہ بلاہم صلی اللہ حقو ونبیر سکتا دا مطالبہ اکرنا کہتے ہیں اندازہ بادو مشاہ سے نیورو ونبیر اسلام مطالبہ کھولی شاہ احشیاء دورکا اندازہ بادو احج معافت شرہ اندازہ جائز نیوجائزہ یاد مقصد دارا کہ اندازہ بادو مشاہ جائز اپنی احج لیکن یہاں اچھیم جانبی ساتھ دا دا مشاہ دے دا چکہ اوپے دا کو تقصیح لے حصہ کو مقرد نو موسیرک ورزیس را اندر چیز یو دا چیز دا تا باقو تبرعات نے دہیبین نے دے اگر چیز باہی بشی دہیبت مشاہ مردہ چپاہین دا قبضی کی مشاہ بھی اگر چپاہین دا ہے قبضی کی مشاہ جائز دا چکل اگر اول کا وقت حصہ جدا کرنا ویس پری کرن دا دا کی دا دا منقسم کر لی اور مقبوضات مقبوضات وغیرہ مقبوضات اور مقصومه وغیرہ مقصومه ہم لوگوں نے بیانہات ہیں شوق علیہ ما بوخاری ایوہ یوتے قبضہ ذریکہ مقصد دار مقبوضہ ما يتم فی الحضہ قابل تقسیم قابل بھی افراز رازی نو قضب دا غیر مقصومہ ابھی چھپائی کی تفسیم نش کے درے تقسیم سے اور غیر مقصومات جا آگا تقسیمی نہیں و شرکہ بھی تقسیمی نیوی انہا مقصود اندالی انہا کب اول صورت کی تھی کہ مقموزہ و مقصومہ اس کی اختلاف دیشتی، قبضہ ضروری لکھا ضروری لکھا مخدی دیشتی موالک خنابیلہ نوی ویدائی جوان پاہنک ساکبسلہ جو شوابی و خنابیلہ اور اعتراض تھا حکم کے غیر باگو غیر موصنہ ہوا چاہیے کہ اتمام و تقدین راضی دی وجہ سے تقسیم پہ کی ناراضی ظاہری اتفاق رہی بجائے دعناں پنداوی ایک دم سے قابل تقسیم نہیں اور تقسیم ہمیں کہ نوسان راضی ہے ہبت سید جن دو کا ساتھ کے ذریعہ بتا تاور کی ناری کے پر یو واں پر پر بلواک نیو بلکہ بلواک نیو ہمت نا بلواک نیو وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوارد اذا ابي يذكرم تم نے کہ محاورہ کے موسم میں لو محفوظ پر تو کی سیلال سننا بن امام بخاری نے مصادر کلا بہیدہ مقسوم غیر مقسوم کیوں کہ بہیدہ مقبوض داد دا باب دا دا بہیدہ دا لباب تو اسقاط اور نتاق اسقاط اسقاط الاسر نتاق نے اب کچھ ارشاد ہے با وذهب النبي مکسومی تقسیم, تقسیم نو گرمکس فاغی تقسیم نو نکم وپا چراگلے و خنایبین و لٹول و خل غلام قل مور قل خور تقسیم بلی نو یہاں قداما تقسیم نو زادی تم شامل لے تک مصد مصرن لچاپ لاب کہت چراگلے دی خور راگلے جو خور نور رون دی رضا پا قابلی تقسیمر چاہیے تقسیم او تقسیم گے بخاری جدا نو داویزون ہے بالمثاس لیکن نور واحد ازہ مفرد ہے اكن خیرات یہ دل ورکلے ون اغا با ام خیرات کی جہاز ما پر قراق کیو بری کیو ہمارا من جوڑا کے دا دا نا کھاتال جنگے ہڑکے شو مارو زاز کی کم ما زادو نا غ مفرد نو. نور نہ مالی می ہا دل کیتے سارے امام نور رات مالی می پر قراق کیو اب باتھی تو درد ہے کبد راغ خود سنا خرابی مربی گدھا قال اني اذا انا رجعنا جميعا جميعا وجميع الغلام وجميع الذر عشان تناصب لكم قال لكم حسيت والكونه ومثونه وشاوه انا امرضنوا وشاوه هذا انا انا بي اوري وقر الغلام لا اله الا الله وكره اذا دي متاهات اتلوا ابيات ابياتنا تلا من اسماء الله جبلت اغفرني ابي احشوا دنسه قال لكم كما قال كما قال انا بي هذا قال كان الرجال على رضا ده قام يا شباب قال او الله اقرا يقول بسم الله والسلام دا جزا رگوالے دا او تقسیم کي ديشي جدا شي دا او بني دي غير محسونه دي هبل غير محسيت قبل تقسيم نه او ما بهنه جام جي وكرهي تره <تصفح> او سينن باکو فطورا يا بقول ان لنا دينا الىك الىك ان يا عبد الله مني بقول هاي کرو بابو هاي يا